یازین عامن اے ایمان والو انفکو خرچ کرو اللہ کی میں یہ ہے یہاں پر واجب یعنی ضروری ہے جو خرچ کرنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو منتگی بات ماں کسب تم اس پاک مال میں سے ماں کسب تم جو کہ تم کماتے ہو جو کہ تم کسب کرتے ہو اس سے فکا یہ دلیل لی ہے کہ جو مال بغیر کسب کے حاصل ہوتا ہے اس پہ زکوۃ نہیں یعنی جو مال بغیر کسب کے بغیر اپنی محنت کے مل جائے اس پہ زکوت نہیں اور اس میں سے ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسے کسی انسان کو خزانہ مل جائے کسی کھنڈر سے خدائی کے دوران کوئی خزانہ آ گیا تو وہ کہتے ہیں اس پہ زکوت نہیں ہے بلکہ بیس فیصد لگے گا کہ اس کی زکوات بیس فیصد مال کا دینا ہے ڈھائی پرسینٹ سے کام نہیں چلتا کیونکہ اپنی محنت نہیں نا اور یہ شریعت کا اصول ہے اصول کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ انسان کی محنت زیادہ اللہ نے اپنا حق کم کر دیا ہے اور جہاں محنت کم ہے اللہ تعالی نے حق بڑھا دیا ڈھائی فیصد کر دیا کیونکہ تم نے محنت کی ہے تمہارے مال میں سے ہم ڈھائی فیصد دے لیں گے کم محنت ہوئی ہے زمین پہ اور فصل خوب ہو گئی اشر کر دیا کہ دسواں حصہ ہمیں دو نائنٹی پرسینٹ تم رکھو بہرحال تمہاری محنت ہوئی ہے اور جب خزانے کی باری آئی تو کہا بیس ہمارا ہے باقی اسی پرسینٹ تمہارا ہے کیونکہ تمہیں تو پیسہ ملا ہے بغیر محنت تو جہاں جہاں انسان کی محنت بڑھتی جاتی ہے اللہ اسے رعایت دیتا ہے اپنا حق کم کر دیتا ہے اور جہاں انسان کی محنت کم ہو گئی خدا نے اپنا حق بڑھا دیا یہ ہے سسٹم ایک ارشاد پر من انتہی باتیں ماف تم اور جو چیزیں پاک ہیں نا اس میں سے خرچ کرو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے یا کسب سے کام یا کام کیا ہے اور اس میں سے بھی دیتے رہنا اخرجنا لکم من الارض زمین میں سے جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے بھی واجب ہے دینا یعنی عشر کا یا خراج کا دسواں حصہ ارض کا لفظ لا کے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے سمندر کو نکال دیا تو سمندر سے اگر کوئی چیز پاتا ہے انسان اس پہ نہیں دے گا مثلا ہیرا مل گیا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ان سے مل گئیں اس پہ زکوۃ نہیں پتھر پہ کوئی چیز نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا اس لیے زمین کی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان سے تم دو گے ولا اور قصد نہ کرنا ارادہ مت کرنا الخبیث ناکارہ چیز اللہ کو دینے کا منہتن فکون کہ تم اس سے خرچ کرو اللہ کے لیے کبھی یہ ارادہ نہ کرنا کبھی یہ کوشش نہ کرنا تیممو قصد کرنا کوشش کرنا کہ ناکارہ چیز خدا کی راہ میں دو اور تو کچھ کام تھا نہیں اس چیز کا اور اس چیز کو اٹھا کے لوگوں کو دے دیا جو کمپیوٹر بالکل آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا تھا وہ علی صاحب اسے مدرسے میں لے جائیے اللہ نے فرمایا ایسی چیزوں کا ارادہ نہ کرنا ایک صورت یہ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کے اپنے کام کی کبھی چیز نہ رہے تو وہ دوسرے کو دے دیتا ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرے مزاج کی نہیں ہے ممکن ہے کسی اور کی مزاج کی ہو تو وہ اس آیت کے تحت نہیں آتا مثلاً کھانا ہے فرض گھر گئے اور کھانے میں کوئی چیز زیادہ ہو گئی کھٹا نہیں پڑا ہوا تھا تو اب وہ تو اپنے حلق سے اترتا نہیں تو کہتا ہے اچھا یہ ہمارے ہمسائے جو ہیں انہیں دے دو کیونکہ انہیں کھٹا کھانے کی عادت نہیں ہے نا انہیں بھیج دو یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ ٹیسٹ کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بیکار ہو گئی ہے بلکہ میرے مزاج کے مطابق نہیں رہی کپڑا آ گیا کسی نے دے دیا اب وہ خاتون خانا ہے وہ کہتی ہیں یہ تو کلر اچھا نہیں ہے اور وہ اس کو کسی اور کو دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں اس کلر کو پہنتی مگر ممکن ہے اور لوگوں کو پسند ہو ان کے لیے وہ اس میں داخل نہیں جی ہاں یعنی چیز اپنے طور پہ ہے بہتر لیکن میرے مزاج میں نہیں مل رہی ایک بات وہ اس آیت میں داخل نہیں اور ایک یہ کہ چیز ہی سرے سے ناکارا ہے ہمارا کیا کسی کا بھی مزاج نہیں مل سکتا اللہ نے فرمایا بلا تیم الخبی امن ہتن اور ہرگز یہ بات اس کا ارادہ نہ کرنا اللہ کی میں خرچ کرنے کا اس ناکارہ چیز کو جسے تم خرچ کرتے ہو اور دیکھو وہ ایسی ہے کہ بلس تم بےآخذی تم اس چیز کو قبول کرنے والے ہرگز نہیں ہو یعنی کوئی تمہیں اگر وہ چیز دے ہدیے میں تو بھی تم قبول نہ کرو وہی چیز مارکیٹ میں آئے تو خریدنے میں تم اسے نہ خریدو یہ دونوں صورتوں میں تم اسے رد کر دیتے ہو نہ اپنے لیے اسے خریدنے کو اچھا سمجھتے ہو نہ تمہیں ہدگی میں دے تو تم قبول کرتے ہو اور اٹھا کے میری راہ میں دے رہے ایسی ناکارا چیز کو نہ دینا اللہ انتوں میں دو بس تم اسی صورت میں اسے لے سکتے ہو جب آنکھیں بند کر لو اتنی ناکارا چیز جسے تم آنکھیں بند کر کے ہی بس لے سکتے ہو وہی چیز تم ہماری راہ میں دو یہ نہ کرتا چشم پوشی کر کے کہ آدمی اب خریدتا بھی نہیں ہے یہ تو خریدنے سے بھی گئی گزری چیز ہو گئی کوئی لے آیا کسی نے کوئی چیز دے دی تو آدمی کہتا ہے بس چلو رکھ لو اب آ گئی ہے کیا کہیں کرنا یہ چیز اس کا بھی نہیں اللہ نے بنوایا جس چیز کے متعلق تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم سوائے اس کے در گزر کر کے رکھ لو بس ایسے ہی ہے اس کو ہماری راہ میں دیتے ہو یہ نہ کرنا والموں یاد رکھو ان اللہ غنی اللہ بہت ہی بے ایسی چیزوں کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں اسے ویسے بھی ضرورت نہیں ہے غنی بے نیاز ہے جو کچھ خرچ کرتے ہو یہ اپنے ہی لئے خرچ کرتے ہو حمید اور اللہ کی تعریف کی گئی ہے وہ تو تم تعریف کرو نہ کرو اس کی تعریف ہے کیسے زبردست لفظ لایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے غنی ہم بے نیاز ہیں خرچ کرو نہ کرو ہم تو خود خرچ کرتے ہیں بھائی حمید اللہ کی تعریف کی گئی ہے یعنی کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ خود تعریف کیا گیا ہے سورج کو کوئی کہے روشن ہے تو سورج پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ خود آد آدمی ثبوت دیتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں اور کہے کہ سورج سیاہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہی اندھا ہونے کا ثبوت دے رہا ہے تو حمید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خود بخود تعریف ہے یعنی اس کو کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ ذات اس سے بلند و بالا ہے